غزل عزیز لکھنوی آواز پیشکش راہیل فاروق جلوہ دکھلائے جو وہ اپنی خدا رائی کا نور جل جائے ابھی چشمے تماشائی کا رنگ ہر پھول میں ہے حسن خدا رائی کا چمن دہر ہے محضر تیری یکتائی کا اپنے مرکز کی طرف مائل پرواز تھا حسن بھولتا ہی نہیں عالم تیری انگڑائی کا اوف تیرے حسن جہاں سوز کی پرزور کشش نور سب کھینچ لیا چشمِ تماشائی کا دیکھ کر نظمِ دو عالم ہمیں کہنا ہی پڑا یہ سلیکہ ہے کسے انجمن آرائی کا گل جو گلزار میں ہیں گوش بر عزیز مجھ سے بلبل نے لیا یہ شیوائی کا